مدب اللہ پبارک اوت آلہ ان بندگانہ خدمت قبول عطا فرماوے اس روحانی اجتماع اندر حق اور سچ مبنی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 اور مستفا دی, دی عزت اس قوم دے دل دوبارہ آباد ہو سکی سیانے آدھے نے کاندہ چور ایک دن ضرور نپیند ہے. اینا بڑا کھاد ہاکم نے ملوڈیا نے دو نمبر پیرا نے دو نمبر ملوڈیا نے دو نمبر ہاکما نے حاکم تو ساری خیر دو نمبر تھا سن بڑا کچھ کھدا مستفا کریم دے دین نو کیتا ہے ہر تھان سے اور اپنے ہاتھ دیدہ دانستہ طور تے سارا کچھ کیتا ہے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 चिश्ती साढ़े खिलाफ बोलना यह नहीं आख सके दीन खिलाफ बोलना मैं कश्मीर दान अगले मुनाजरे च मन के आए सारे केसटा प मुनाजरा हो ना हादा होया उन्हों की कोशिश सी ना हो पहलो उन्होंने चैलेंज किया आप आए दावत दीती कि मुनाजरा कर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 مقصود غلطی کا ہے اور میں ایک گزارش کرانگا کہ نات لکھنا نات لکھنا کسی بے علم بندے دا کم نہیں ہرام الٹا گنا ہے یہ صرف و صرف جید عالم دین امام احمد رضا جیسے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 یہ تو اسی طرح ہی نوز بلا ہے میرے لال جی کوئی آخے میں اللہ دا نبی بن جا مینو نبی بننے ہی کوئی نہیں یہ آخری کوفر ہے مینو نبی بننے لوڑ دا لفظ بول سکنا نہ اتے تمنا کر سکنا نہ آکھ سکنا کہ کاش میں بن جا نبی یہ آکھڑی کوفر ہے نبی سرکار دی جی شان رحمت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 قرانے مجید فرماندا سنا واسال مولا سونا فرمندہ مین السم الحملہ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 اس اپنی مبارک تھانو عزت تھانت د فرما دے جنت دا ٹکڑا ہے اللہ اچھا نبی دی نگاہ جنت ایڈی عزت والی ہے کہ رونے والی تھان آل آل آلی، ممبر والی مسجد والی سرکار فرما نے ایڈی عزت والی تھان جنت دا ٹکڑا ہے میاں تسان الٹا اج کیتی کھڑے جے آندے جے تھڈو جنت کی او اکنا ہی کو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 باللہ من مردو آئی ابلیس سا تیرے سونا والے بھی لانتی تھی لانتی ہوں دسو جس خنزیر نو خدا تعالی دے بارے بھی پتا نہیں جی رب سونے کا ارادہ کچھ ہو کچھ جائے پھر رب کا د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 میں کوفر برائی دے خلاف بولنا پاوے لبے لب بریلوی نظر آئے شیلے چھاپی نظر آئے کسی ہاکم نظر آئے کسی پیڑ نظر آئے ملوڈین میں کسی کا لحاظ کرنا میں نبی فضل و کرم دے صرف حق پرستی دا حق کردیا بولنا تار کر کے چیخ دین گلہ کدا کی مطلب سانو بھی نال تونی رکھد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 झूठी गवाही सच्चे कौड़ी लगे सची गवाही झूठे न कौड़ी लगनी सच्ची गवाही सच्चे कौड़ी नहीं लगती तो इनका मतलब यह निकलिया कि सच कौड़ा जरूर है सच में मरचा जरूर है पर लगनिया किनू एन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 مولا تالا قرآن مجیبروہ کلب آدی ماسا لوہ کا ماسا کلب مولا فرما ان صفت عادت کتے والی وہ مثال کتے فرمایا اس کتا کے نہیں ہوئے بولو ہوں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 شیخ عبدالد فرماندن زبان دنال جہاد دکے منے و قصے کے کارزار کند اشارہ با زبان و منع کند و دشنام کند و بدگوید و نصیحت کند اشارہ با زبان خود اونیز مومنست کے حصہ ال کمال دارد فرماندن جلا شخصونا دنال اپنی زبان دنال جہاد کرے گا کہ میں انہاں روکے گا انہاں برا بولے گا بدگوید و دشنام دنال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 آخو سا وا روکیے مردہ زمین بن جاؤ مکر کدھر کم میری مرنا جائے ہزافا بن جمانے کو صحابی سن زندہ دل سن زندہ زمین سن آپ فرما دیتے عمر بن خطاب عمر اگر تھی حق میرا ہاتھ ہٹو گے اصل توکوں روکانگے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 ویے نا جا چیز تاریف کرتے ساڑی زبان بھی چرتی ہوں مول مولا خدا بخشدر صاحب اٹھے پہلو دی سی آداب آداب آ کے اگوں سن سرکیے چ بولے اتے لاہور لوسی ملا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 تاجدار گولڑا پیر سیال ہر اللہ دے ولی میاں شیر ربانی جی سارا حوالے کھ کے میں نہ پیش کیتے کوئی مائی دلال ان اس حوالے توڑ میری زبان وڈو کی مو کتنے سرچو جو تھوڑی میں اگے وزاحت کر لوں کی کیتی نو یار کہ مرنا نے کو کبڑی نہیں گا میرے توجہ نال بولو آمی. سبحان اللہ ہوں ایمان نال دسو بھائی آمی. لوسی سریکی اچکائی آدھ بولو کیڑا کتا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 سننی ہونی گیرتالا ہو غیرت رکھے دین دے دشمن بھی غیرت رکھے ہاں جی گستاخے صحابہ بھی غیرت رکھے ہاں جی گربلحال امین بھی غیرت رکھے جا سنی میرے سنی دے سن باقی کوئی سنی نہیں وہ نرا تنی میں سارے چیلنج کرنا آ ملوڈیو آؤ آلہ حدرت دف کتاباں رکھنے آ جن آلہ حدرت رل گیا ہے کیوں بھائی ہوئے اس سے ویڈی گل ہوئے جلد نمبر چودہ دل تمہیں سنا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 زمین و زمان تمہارے یہ پڑھتے نا اللہ درد نعت نات ہی سبحان اللہ آلہ درد زبان مبارک نعت لکھے میں کیا بالکل برحق زمین و زمان تمہارے لیے پر اگے آخو تنگ کی تی جہاں ہمارے لیے عالی حضرت اچھا تیریاں ناتاں پڑھ دے رہے تو سارے فتوے لکھے نہیں ساڈے خلاف نہیں فتوے لکھے کرے جے تواڈے نورانی تے فلانے نے متحدہ مجلس حمل بنائی ہے بے شک عبداستار خان نیازی نال تے اتحاد نہیں ہویا تے دیوبندیاں شیعاں نال ہو گیا اعلی حضرت تو پچھیا گیا سرکارے دسو نینانوے تنظیمہ نینانوے تنظیمہ ہون سنیاں دیاں ایک تنظیم ہوئے کسے بد مذہب دی اے اپا تھے چتہا دینا دا ہو سکدے امام اہل سنت نے فرمایا نینانوے قطرے ہون گلاب دے ہیک کترہ ہوئے پشاپ داں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 محمد ایک ناخاندہ وحشی تھا نوزب اللہ, اللہ. یہ پرچہ لکھا گیا انگلش در سکول پیش کیتا گیا اربیت کا ترجمہ کرنا سی آلہ حضرت کو سوال گیا کہ ہوں دسو کی کریے اس بارے دسو کی حکم ہے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 بے مانگ گلے بڑھ کے کس رول بیٹھے کو رب وقت دیتا میں ٹھوٹے کر کے کوترا نہ سٹا میں اپنے پیو دا نہیں سنو اے وقت بریب نہیں آ گیا سمجھ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 بغیر میںاریر آ گئے تو بغیر ہوں منازر ڈگ پہ جے تحریر نال کرنا تو تحریر تے لکی ہوندی وہ کچھ سمجھ آ رہی نا میری گل کوئی نہ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 His father, Hazrat Abdullah, had died before two years at his birth. He, he belonged to a very noble family. His father, Hazrat Abdullah, had died before two years his death. ای ای لکھا چوری کا سلیبس چل کے جاب دینا ہی خرچ درجہ چروج پائے گئے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 ایمان نال دسو کچھ جو سکھانا پڑھانا ہے یہ ننگ ترنگ کچھی پوا کے نگیاں پہ جی یہ سکھانا ہے تو پھر چکلے نہ گل آئیے چلو گناہ گار بننگیا گیا اچھا چکلے جا رہے ہیں پر اے تو نہیں ہوگا اٹھی ہار ویختے سہی گورکھو نخش... کی سودا ہے یہ پوری کتاب ایے بھائی پی سکھا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 بچ سید امام شاہ لجپال بیٹھا ہوئے. دے جائیے فرشت استقبال کے آ جنت محل مار جننا چاہ سمجھ آ گئی نے کوئی میں ایک میرا سوال میں جواب پورا ہو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 سگوں آکھیا کہ جی اگریز آگریز آن سے اسلامی قدر اپنا گئے اسلام وہ لے گئے ہتو رہے ہیں وہ سچ میں آکھیا جی حضرت جی وہ اسلام دیا کہڑی قدر اپنا گئے اسگوں آکھیا جی مسلم سچ بول میں آکھیا حضرت جی جی سچ بول دین تے تو آکھ آخ آخد خدا تین نے فر سچنڈے نبی نانے پاک نو آدھے وہ جھوٹا رسول ہے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 رن پہلی مر گئی ان پہنچ رکھتا جس محفل جانا پہن ڈال ہونی باجی کھلوتی اللہ مائیبال ہائے ہائے ہائے وا گجنے تیرے منہ گلوں رب نہیں کٹائی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 نبی دیاں گھر والیا ماوا نے مدینے روحانی باپ نے اللہ قرآن نبی دیاں گھر والیا مومنا دیاں ماوا نے حضرت عبداللہ اللہ مسعود دی کرات دے اندر یہ جملہ بھی نا آئے ابوہم ابو نبی